تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اسی کو پوچھتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفا کا اور اللہ ہی سنتا جانتا ہے